علی بلا <سلام> سی بار فون علی دادو اور مسمد اکبر نے مالے اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم جب حبوق پہ تو نبی کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 لیکن ہم جو امال کر رہے ہیں اور ازر پا رہے ہیں ان آمال کا ازر انہیں بھی مل رہا تھا لوگوں نے پوچھا یہ کیسے کہ وہ مدینے میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ فرمایا سا وہ گزر کی وجہ سے مدینے میں رہے ہیں ان کی آنے کی نیت ہی ارادہ تھا اس کا آنے کا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 لیکن جب مسرت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی اسے بھی نماز با جماعت ادا کرنے کا عزر ملے گا جان بوجھ کے لیے نہیں مثال کے طور پہ آپ یہ بتا لیں کہ ذہن میں ہے کہ اصر کا وقت ہے اصر کی جماعت ہے سوا چار بجے یہ سوچ کر ایک مسجد میں پہنچا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں تو جماعت کا ٹائم سوا چار نہیں بلکہ چار بجے تھا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 be mm -hmm.